لوگ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی اس بات کا انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اللہ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرقوں کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو محترم بھائیو منھ کے ساتھ نور کو بجھا دینا اللہ تعالیٰ کی آواز کو اپنی آواز کے نیچے دبا دینا وہ یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک کا وطالہ اپنی آواز کو اپنی بات کو اپنے دین کو مکمل کر کے چھوڑے گا یہ منہ منہ کی آواز اس سے نکلی ہوئی دعوت وہ اچھی ہو یا بری ہو پراپیگینڈا اچھا ہو یا برا ہو اسی کو میڈیا بولتے ہیں اس زمانے میں میڈیا یہی تھا کہ آپ بولو جس علاقے جس قبیلے کا ایک خطیب ہوتا تھا وہ قبیلہ بہت عزت والا سمجھا جاتا تھا کہ ان کا خطیب بڑا اچھا ہے کیونکہ وہ ان کا میڈیا ہوتا تھا اور جن کا کوئی شاعر اچھا ہو وہ قبیلہ بہت اعلیٰ قبیلہ گردانا جاتا تھا لوگ اپنے اجتماعی فنڈ جمع کر کے خطیبوں اور شاعروں کو پالا کرتے تھے کہ یہ پوری قوم کی آواز ہے دوسرے قبیلے کی حجب بیانی کرنا مذمت کرنا اپنے قبیلے کے فضائل بیان کرنا یہ ان کا کام ہوا کرتا تھا یہ میڈیا شعر کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو بڑھتے, بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر اس کے وسائل بڑھتے چلے گئے لکھنے کی شکل میں بولنے کی شکل میں صرف سننے والا میڈیا صرف پڑھا جانے والا دیکھا جانے والا میڈیا یہ سب شکلیں اب وہ شکل اختیار کر گئی ہیں کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں پر گئے تو دیکھا ایک آدمی کے منہ کو کینچی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے ہونٹوں کو کانوں تک اور پیچھے گردن تک اور ناک کو بھی پیچھے گردن تک اور آنکھوں کو بھی پیچھے گردن تک کاٹا جا رہا ہے اور ایک طرف سے کاٹا جاتا ہے تو دوسری طرف درست ہو جاتی ہے پھر ادھر سے کاٹا جاتا ہے تو پہلی طرف درست ہو جاتی ہے پھر کاٹ دیا جاتا ہے حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا آپ نے پوچھا یہ کون بد ہے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے جب سے مرا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہی کچھ ہوتا رہا ہوگا فرمانے لگے یہ وہ شخص ہے یکب لو غل الافاق یہ روزانہ صبح ایک جھوٹ ایسا بولتا تھا جو اس کا جھوٹ پورے آفاق تک پہنچ جاتا تھا یہ شکل ہمیں آج نظر آتی ہے ایک آدمی واٹسپ پر ایک جھوٹے بیان جھوٹی بات کو شیئر کرتا ہے دیکھتے دیکھتے انٹرنیٹ پر وہ فیس بک پر وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ بن جاتا ہے اور کروڑوں لوگوں تک پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے ادھر سے وہ بولا اور دیکھتے دیکھتے پہنچ گیا نہ اخبار وہاں جا سکتا تھا نہ ہر آدمی ٹی وی دیکھتا ہے کہ وہ اس کو سن سکے لیکن اس کی یہ بات ہاتھوں ہاتھ ایک دم پہنچ گئی آج وہ شکل ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی اور بڑی بڑی قوتیں بڑی بڑی حکومتیں اس میڈیا کے سامنے سرنگوں نظر آتی ہیں ہاتھ جوڑتی نظر آتی ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں پولیس ہو فوج ہو کوئی اور ہو ان سب سے زیادہ طاقت آج اس میڈیا کی نظر آتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے نکل کر کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے جو منہ سے نکالے وہ اس کو آگے پھیلا سکتا ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں کہ کس نے کیا سچ کہا ہے کس نے کیا جھوٹ کہا ہے کس نے کیا ایمان کی بات کی ہے اس نے کیا کہر کی بات کی ہے شرک کی بات کی ہے بدت کو پھیلانا چاہا ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے بس لوگ اس کو بندے کو دیکھتے ہیں اور اس کی بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں کوئی نیتی سے پھیلاتا چلا جاتا ہے کوئی بدنیتی سے پھیلاتا چلا جاتا ہے اور کوئی سادہ بھولا بھولے پن میں پھیلاتا چلا جاتا ہے اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے خرچے پر اپنے پیسے سے خرید کر اپنے آپ کو تباہ برباد کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غزوہ فکری افکار کی جنگ ان کے گلے کاٹنے کی بجائے ان کا دماغ گھما دو یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچ کالج کی کلاس میں اس کا برین واش کر دو اس کی سوچ موف کر دو دماغ کا سوئچ آف کر دو اس کی عقل کو محدود کر دو اس کو آزادی کی سوچ ہی ختم کر دو یا میڈیا کے سامنے بٹھا کر کے اس کی سوچ کو اپنے انداز کے مطابق ڈھال لو وہ سوچ ہی نہ رہے کہ یہ تمہارے خلاف کبھی کھڑا ہو سکتا ہے یہ فرعون کو نہ سوجی فرعون اتنا ظالم تھا اور جن فرآنوں کو یہ سوج گئی وہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے ہر گھر میں ہے ہر گھر میں تھا اب ہر ہاتھ میں ہے اور ہر ہاتھ میں ایک نہیں دو دو ہے ایک زمانہ تھا ہم اس شراب کے سامنے بند باندھنا چاہتے تھے ہم اس ٹی وی کو روڈ پر لا کر توڑ دیا کرتے تھے اور اس کو اپنے اخباروں میں نشر کیا کرتے تھے آج لوگ ہمیں اس کا تانا دیتے ہیں تانے کی کوئی بات نہیں اس وقت ہم صحیح کرتے تھے آپ شراب آتا ہے تو کیا کرتے ہو شراب آ رہا ہے اور جناب سکھر کو خطرہ ہے ادھر سے بند توڑ دو سکھر کو بچا لو سکھر کے آگے پوچھتے مضبوط کر دو سکھر کے اندر داخل نہ ہو جائے اور اگر داخل ہو جائے گلیوں میں پانی پھر رہا ہو تو پھر اسی پانی کی سطح پر بوٹیں چلتی ہیں اور لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں کوئی کہے کہ اس پانی کے تم اتنے دشمن ہو اس کو آنے نہیں دیتے تھے اب آ گیا ہے تو اس کے اوپر بوٹ کیوں چلاتے ہو نہیں آنے نہیں دیتے تھے نقصان دے ہے اب آ چکا ہے تو اسی کے اوپر بوٹ چلا کر ہم ریلیف کا کام بھی کریں گے یہ سیلاب ہم روکا کرتے تھے آج بھی میں ہمارے حلقے میں الحمد للہ کافی حد تک بچاؤ موجود ہے ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے لیکن انٹرنیٹ کی شکلیں موجود ہیں جتنا بچ سکتے تھے بچاتے رہے اب جب ہر گھر کے ہر فرد کے ہر ہاتھ میں پہنچ گیا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہی اللہ کے دین کو پہنچایا بھی جائے اور اس کے ذریعے ہی سکولوں کی بھی یہی حالت ہے سکول کے نظام سکول کیا دیتا ہے میں سکول میں پڑھا بھی ہوں یونیورسٹی تک پڑھا ہوں اور اس وقت جو مختلف سکولوں کے مختلف پرنسپلز کو اور ان کے ٹیچروں کو ٹریننگ دینے والی جماعتیں دو ایک موجود ہیں وہ لوگ یورپ سے پڑھ کر آنے والے وہ خود کہتے ہیں کہ سکول بچے کی ذہنی کیفیت کو محدود کر دیتا ہے اس میں سوچ کا وہ معیار ہی نہیں رہ جاتا وہ ایک خاص کالم کے اندر ڈھال دیتا ہے بچے کو یہ بچے کا نقصان کرتا ہے یہ وہ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہم اس کو اپوز کرتے رہے لگے جب دیکھا کہ اتنا میڈیا چلا ہے سکولوں کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے بھی کھول لیے ہم نے بھی کھولے تاکہ جب لوگ جاہی سکولوں میں رہے ہیں تو ہم ان کو اللہ کا دین پہنچا سکیں ان کو کچھ توحید سکھا سکیں کچھ ان کے اخلاقیات پر کام کر سکیں ان کو کچھ اللہ کے قرآن کی تعلیم دے سکیں وہ ہماری مجبوری ہے اس کے ذریعے ہی اب دین کا کام کیا جائے تو میرے عزیز بھائیوں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے تو صرف خبریں پڑھنے کے لیے خبریں سننے کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس میں خبریں سنانے والی بھی کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے خبریں سنانے والی کی سلیکشن کے لیے بھی کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی پسند ناپسند کی چیزیں ہوتی ہیں ہر آنے والی جس کی ہر عورت جس کی آواز صاف ہو اس کو نہیں سلیکٹ کیا جاتا کچھ اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں اور خبروں کے ساتھ پہلے اور بعد میں جو مادر پیدر آزاد ایڈ چلائے جاتے ہیں اشتہارات دیے جاتے ہیں ننگی عورتوں کے وہ خبریں سننے والے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساز باز باجے چلائے جاتے ہیں وہ بھی سب کو سننے پڑتے ہیں اب سوال یہ نہیں کہ کون کون سنتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کیا تاثیر پیدا کرتے ہیں کیا کیا تاثیر پیدا کرتے ہیں آپ کچھ نہ چلاؤ صرف کارٹون چلا لو وہ بھی بے حیائی کوریانی فحاشی بدکاری اور جناکاری کو عام کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں آپ چھوٹے بچوں کے کارٹون چلا کر کے دیکھ لو اس میں بھی کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے یہ میڈیا ہے جو اینیمیشن بنانے پر کروڑوں روپئے لگاتے ہیں ان کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے مفت میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا وہ آپ کی اولاد کو کسی خاص ڈیزائن پر دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں آنے والی نسل کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھے بڈھے داڑھیوں والے کتنا ہے جی لیں گے جن لوگوں نے بعد میں جینا ہے ان پر کام کرو اس کے لیے وہ کروڑوں کا بجٹ خرچ کرتے ہیں تین منٹ کی اینیمیشن فلم بنانے پر تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ آ جاتا ہے اور جو بڑے بڑے پروگرام بنا بنا کر کے آپ کو دیتے ہیں اور آپ بڑے خوش ہیں کہ ہم تو مفت میں لے لیتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا طوفان ہے جو آپ کی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں میرے گھر میں آ کر کھیل رہے ہیں اور مقابلے میں دین کی تربیت دین کی تعلیم عقیدہ کی تعلیم اخلاق کی تعلیم اس کے ہم قریب بھی نہیں جاتے ایک ہفتے بعد جمعہ ہوتا ہے پون گھنٹے کا اور اس میں ہم آتے ہیں آخر میں جب نماز شروع ہونے والی ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے کان میں اللہ کی کوئی بات پڑھ دے سارا یہ ایک ایک کا عربی خطبہ ختم کرو تو بیس پچیس منٹ کا خطبہ ہے اور وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ سننے کو نہ ملے تو میرے عزیز بھائیوں پھر ہمارا کیا بنے گا جیسے جیسے آنکھیں ان مناظر کو دیکھتی ہیں پہلا اثر تو یہ پیدا ہوتا ہے ایمان جاتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزن ذن یزنی نزن وہ میں پہلے کہہ چکا یہ مت سوچنا کہ کون کون دیکھتا ہے مجھے یہ بتانے دو کہ اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اسلام اسلام ہے کفر کفر ہے گناہ گناہ ہے نیکی نیکی ہے جو عہ نبوت میں گناہ تھا وہ آج بھی گناہ ہے وہ قیامت تک گناہ ہوگا اور جو اس زمانے میں نیکی تھی وہی وہ آج نیکی ہے وہی وہ قیامت والے دن نیکی ہوگی یہ ڈیفینیشن نیکی کی نہیں یہ ڈیفینیشن گناہ کی نہیں کہ جو چلتا ہو وہ گناہ نہیں رہتا اور جو چلتا نہ ہو وہ گناہ ہوتا ہے ہم نے تو اس کی تعریف ہی بدل دی چھوڑو جی اب تو یہ ہر کا چلتا ہے چلتے کا مطلب یہ گناہ نہیں رہا یہ گناہوں کی تاریخ مسلمانوں کی نہیں ہے یہ کافروں کی ہے عیسائی معاشرے میں یورپ کے معاشرے میں جو گناہ عام ہو جائے اس کو اپنی اسمبلی سے پاس کروا لیتے ہیں کہ اب تو یہ چلتا ہے ان کے دین میں شراب حرام تھی بدکاری حرام تھی ہم جنس پرستی حرام تھی جیسے جیسے ان کے معاشرے نے بے بےراہ روی اختیار کی آہستہ آہستہ ان کی اسمبلی نے اس کو پاس کر لیا کہ اب تو یہ چلتا ہے یہ ان کی تعریف ہے لیکن یاد رکھو میرے اسلام میں یہ تعریف نہیں چلتی جس کو میرا اللہ اس کا رسول گناہ کہتا ہے وہ ایک قیامت تک کے لیے گناہ ہے جس کو وہ نیکی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے وہ نیکی ہے وغم مین اللّہ مالم یقون یا تسبون قیامت والدین انسان کے لیے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جس کا اس نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سمجھتا رہا یہ تو چلتا ہے اور اللہ نے کہہ دیا یہ تو نہیں چلتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہو میرے شگر تابعین کی جماعت انکم ہی اصغر فی تم ایسے ایسے گناہ کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہیں وہ کن نالانا بکات ہم عہدے نبوت میں سمجھا کرتے تھے کہ جس نے یہ گناہ کر لیا وہ ہلاک ہو گیا ہم سمجھتے تھے جس نے یہ گناہ کیا وہ ہلاک ہو گیا اور تم اس کو کرتے ہو اور تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے آہستہ آہستہ معاشرہ بگڑتا بگڑتا پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو الفتن الفطن القلوب فتنے دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں رودن رودن کل حسیر جیسے ایک تنکوں کی چٹائی سی بنتی ہے چیک بولتے ہیں یہ جو پردوں کے کام آتی ہے جیسے اس پر تنکے تنکے گرتے ہیں اس کی بنائی میں ایسے دلوں پر فتنے پیش کیے جاتے ہیں جو اس کو قبول کر لیتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور جو اس کو قبول نہیں کرتا اس کا دل سفید ہو جاتا ہے پھر جس کا دل کالا ہو جاتا ہے وہ شیشہ جب کالا ہو جائے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتا یہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اس پر ملامت نہیں کرتا گناہ کو گناہ نہیں مانتا نیکی کو نیکی نہیں مانتا اور اس بندے کی بدبختی کی وہ انتہا ہوتی ہے جب اس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھتا ہو گناہ کو گناہ نہ سمجھتا اور اس بدبختی میں سب سے زیادہ کردار آج کے میڈیا کا ہے وہ گناہ کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے اب تو یہ چلتا ہے اب تو سب کرتے ہیں اس لیے اب یہ گناہ نہیں رہا ہے جب پہلا ٹی وی گھر میں آیا تو ہماری پاک باز ماں نے اس میں کوئی مرد ظاہر ہوا اس نے قوم پردہ کر لیا کہ یہ ہمارے گھر میں کہاں سے آ گیا ہے یہ مرد ہمارے گھر میں کیسے آ گیا اس نے پردہ کر لیا اس سے اور اب مرد بھی آتے ہیں تو وہ بھی ہر مرد نہیں آ سکتا اس کے بھی کوئی شکل اس طرح کی ہونی چاہیے کاد ایسا ہونا چاہیے آواز ایسی ہونی چاہیے نخرہ ایسا ہونا چاہیے عورت آتی ہے تو اس کے بھی ہیں اور ادھر مرد بھی فتنے کے میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں عورتیں بھی فتنے میں مبتلا ہو رہی سب سے پہلا نقصان دل گناہ کو گناہ نہیں مانتا لیکی کو لیکی نہیں مانتا وہ گناہ کی حیبت ختم ہو گئی گناہ کی حبت ختم ہو گئی ایمان کمزور ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین تزنیانی و ذنا ہوا نظر ونانی تزنی آنکھ بھی بدکار ہوتی ہے کان بھی بدکار ہوتے ہیں کان جب گناہ سنتا ہے تو بدکار ہوتا ہے اور آنکھ جب گناہ دیکھتی ہے تو بدکار ہوتی ہے اور جب بدکار ہوتی ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عضنی ذنحین عزنی وہ مومن بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس حالت میں ایمان کم ہو جاتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے عادی ہو جاتا ہے اور جب گناہ کا انسان عادی ہو جائے پھر توبہ کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہوتے چلے جاتے ہیں کل کی بات ہے کہ ہم ان چیزوں پر کافی نفرت کیا کرتے تھے اب آہستہ آہستہ اب یہ عام چیز ہوگی اب کوئی نفرت نہیں رہی ایمان کمزور ہو گیا گناہ سے نفرت جاتی رہی اور پھر یہ خبریں کتنے ڈپریشن کے مریضوں کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ تم نے خبریں نہیں پڑھنی تو خبریں نہیں دیکھنی کیوں چھوٹی سی بات رائی کا پہاڑ بنا دینا چھوٹی سی خبر کو رگڑتے رہنا ادھر بڑی بڑی خبریں ہو جائیں تو ان کو پی جانا اور ادھر چھوٹی سی خبر ہو جائے جس کا کوئی خاص اہمیت بھی نہ ہو جن سے پیسہ لیا ہوا ہے وہ, وہ پیسہ دینے والے اپنی مرضی سے خبریں دبوا دیتے ہیں اپنی مرضی سے خبریں لگوا دیتے ہیں ان کے کہنے پر رائی کا پہاڑ بنا دینا اور ان کے دبانے پر پہاڑ کو پی جانا بڑی بڑی خبروں کو حضم کر جانا یہ آج کے ویڈیو کا کردار ہے اور یہ گھر بیٹھا ہی اب وہ آدمی کراچی کی خبریں پڑتا ہے دور بیٹھ کر تو وہ کہتا ہے کہ وہاں اتنے بندے مرتے ہیں کہ اب تو خال خال ہی بندے رہ گئے ہوں گے جب اتنے مرتے ہیں تو وہاں کراچی میں آپ بندے کہاں ہوں گے ڈپریشن ٹینشن پریشانی کھڑی کر دینا اور یہ جو آج میڈیا کی آواز کو مقدس کہتے ہیں اظہار رائے کو مقدس کہتے ہیں وہ لوگ جو میڈیا کے بہت بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں اپنے ملکوں میں بڑے بڑے جرم چھپا لیتے ہیں ہمارے ملکوں سے بڑے جرم ہوتے ہیں ان کے اخباروں میں نہیں آتے حافظ مسعود صاحب فرمانے لگے اگر حج کی صحیح کوریج کر دی جائے یورپ کے لیے تو کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں اتنا بڑا حج ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ دکھا کر کے آگے نکل جاتے ہیں یہ انصاف کی بات ہے یہ اظہار رائے کی بات ہے خبریں سن لو تو ڈپریشن اور ٹینشن اور سنانے والوں سے فتنے میں مبتلا اور اندر جو ایڈز آتے ہیں وہ بھی پور فتن گناہ کی دعوت دینے والے پیش کر رہا ہے موبائل فون کی مشہوری دکھاتا ہے عورت کی پتلون کہ تم نے پتلونے پہننی ہے کئی خفیہ مقاصد اس کے پیچھے اس کی ڈیزائنگ اس طریقے سے کرتا ہے اور جو آپ مالک ہے کمپنی کا وہ پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے پیسے دیے میرا اشتہار لگ گیا لیکن وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کپڑوں کی مشہوری ابھی آ رہا ہے گرمیاں آ رہی ہیں ابھی کافر آرڈر دے گا کہ اس گرمی میں مسلمان کی بچی دو انچ مزید ننگی ہونی چاہیے پچھلے سال کپڑے خریدے تھے ابھی سلوائے نہیں پڑے ہوئے ہیں میری بہن بچی وہ نہیں پہنے گی وہ کہے گی اور آنے چاہیے اگر جسم کو ڈھانپنا ہے تو سفید کپڑے بھی ڈھانپ سکتے ہیں اگر سفید نہیں تو رنگین کپڑے ڈھانپ سکتے ہیں رنگین نہیں تو پھولوں والے رنگین کپڑے ڈھام سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں تو چلو کوئی تھوڑا بناو سنگار کوئی کڑھائی کروا لی جائے اس پر لیکن نہیں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک ہی ڈیزائن پورے ملک میں چلے گا اس پر میڈیا چلے گا اس پر ایر دیے جائیں گے کروڑوں روپیہ لگایا جائے گا کیونکہ اس گرمی میں ہم مسلمان کی بچی کو پچھلے سال سے مزید دو انچ ننگا دیکھنا چاہیے باقاعدہ ورلڈ آرڈر کی طرح ایک آرڈر مل مالکان کو چلا جاتا ہے کہ کپڑے کا عرض دو انچ کم کر دو اس سال سینہ اور کمر دو انچ مزید رنگی ہونی چاہیے اس سال ہم بازو ساتھ نہیں چاہتے ایک کاپی اس کی دکاندار ریٹیلر کے پاس جا کر دکان پر دیکھ لینا لگی ہوگی کہ تم پہنو گی تو اس طرح کی لگو گی اور ایک کاپی اشتہار کی کمپنیوں کو چلی جاتی ہے دیکھ لینا اب سارے سائن بورڈوں پہ یہی کچھ نظر آئے گا کہ اس گرمی میں میں آپ کی مسلمان کی بچی کو اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہوں کپڑوں کے اشتہار وہ چیز جو آپ نہ خریدنا چاہتے ہیں نہ آپ کی طاقت ہے آپ کی وہ طاقت نہیں پچھلے سال کے کپڑے صحیح سلامت موجود ہیں گھروں میں الماری نہیں اور الماریوں میں جگہ نہیں اور پھر بھی ہمارے پاس کپڑے نہیں ابھی گرمی نہیں آئی ہے اور کپڑے چاہیے باپ مزدوری کر کے پیٹ کاٹ کر کے دیکھتا ہے اس کے کپڑے لا کر دیتا ہے اور پھر وہ اپنی آمدن بڑھانے کے لیے لوٹ سوٹ کو اور چوری سود کو برابر کرتا ہے اور بسا اوقات کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ میں اس عید پر بچوں کو نئے کپڑے نہیں لا کر دے سک پچھلے کپڑے موجود ہیں یہ سارا کام کس نے کیا اس آدمی کا قاتل کون ہے میڈیا جس نے ان کے بچوں کو یہ پڑھایا کہ پچھلی عید والے کپڑے اگلی عید پر نہیں پہنا کرتے اس کا رواج جاتا رہا ہے اب فیشن وہ نہیں رہا ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں تو وہ شوق آ کر کے مسجد میں پورا ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھنے والیاں پہن کر آ جاتی ہیں اور خطبہ سننا اللہ ماشاءاللہ سب کا یہ کہ اب کون سا ڈیزائن بازار میں آیا ہے وہ عورتیں جو باہر سے آئیں گی وہ پہن کر آئیں گی تو پتہ چلے گا بازار میں کون سا ڈیزائن چل رہا ہے یہ سب مصیبتیں اس میڈیا کی وہیں سے یہ کام چلتا ہے اناجو اِنَّا پھر آگے چلو بے بےحیائی پھیلانا ڈرامے ایسے جن میں رابطے کرنے کے طریقے گھر سے نکلنے کے طریقے اور پھر کم از کم نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچی جس کو اللہ تعالی نے بھولی بھالی بنایا تھا اس کو چلا کر دیا جاتا ہے وہ دا پیش سیکھ جاتی ہے ربیعت جلال فرماتے ہیں دین ارمون المحسنات المؤمنات الغافلات وہ لوگ جو پاک باز مومن بھولی بھالی عورتوں پر توہمت لگاتے ہیں ان پر رب کی لانت اور بھٹکار ہے یہ میڈیا ہماری بچی کو بھولی بھالی نہیں رہنے دیتا اس کو پورے ڈرامے میں ہوتے ہی داؤ پیچ ہیں اس نے یہ کیا تو پیچھے سے اس نے یہ پھسکا لیا تو آگے جا کر اس نے اس کو فون کر دیا یہ پوری تربیت دی جاتی ہے کہ بچیوں تم نے اس طرح زندہ رہنا لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں سب کی تربیت ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو صرف ڈرامے دیکھتا ہے ہم نے تو صرف گھر میں ڈرامے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں رکھا ہوا ماشاءاللہ اور وجہ اس کی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فلم دیکھتا ہے میں تو صرف ڈرامے دیکھتا ہوں ہمارے یہاں اور برائی کا معیار یہ ہے ایک آدمی کی داڑھی چھیلی ہوئی ہے ایک کی دو انچ ہے وہ کہتا ہے میں اچھا اس لیے کہ وہ تو چھیلتا ہے ایک آدمی ایک نماز نہیں پڑتا دوسرا دو پڑتا ہے وہ کہتا ہے میں اچھا وہ تو ایک بھی نہیں پڑتا ہم اپنی اچھائی اور برائی نسبتاً سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے اللہ کہے گا وہ ایک نہیں پڑتا تھا تو تین نہیں پڑھتا تھا چلو سارے ادھر. کیونکہ میرا قانون ہے کہ جو پانچ پڑے گا وہ پاس ہوگا پھر کیا بنے گا ہم کہتے ہیں کہ وہ فلم دیکھتا ہے میں تو ہائی ڈرامے دیکھتا ہوں میں اچھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی آپ جانتے ہیں اخلاقی تباہیاں اور بربادیاں موجود ہیں کوئی کہتا ہے میں تو صرف مسخرہ دیکھتا ہوں مسخرا مسکرا کیا کرتا ہے بچے کے اخلاق ہی برباد کر دیتا ہے بچہ سنجیدہ رہتا ہی نہیں وہ چلتا ہے اسی طرح کے ہلاتا ہے اسی طرح کے بالوں کی کٹنگ کرواتا ہے اسی طرح کی شرٹ پہنتا ہے اس طرح کی پتلون پہنتا ہے جس طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں برے لوگوں سے محبت کرنا ان جیسا بننے کی کوشش کرنا بیڑا گرک ہو گیا پورے دین کا اللہ نے سکھایا تھا اللہ اس کے رسول سے محبت کرو ایمان والوں سے محبت کرو وہ مَن یَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور مومنوں سے محبت کرتا ہے یہی وہ گروہ ہے جس نے غالبانہ اور یہاں کیا ہوا جو ہندوستان کے اداکاروں سے محبت کرتا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ جا کر کے اندرا گاندھی کہتی ہے کہ ہم نے ان کا نظریہ پاکستان گنگا میں بہا دیا پھر ان کی وہ بہو کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کلچر کا وار کر کے ہرا دیا ہے خیرا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اب اس کا جوان ہمارے مقابلے میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے یہ میڈیا یہ کلچر یہ وار ویپن ہے یہ جنگی ہتھیار ہے یہ اولادوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ جتنا بچ سکتے ہو بچو اور اس کو کہا جاتا ہے اظہار رائے آزادی اظہار رائے ایسا نہیں ہے یہی وہ میڈیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ناپاک جسارت کرتا ہے اس لیے کہ ہم جو چاہیں لکھیں وہی یہودی ان کے خلاف بات کی جائے تو وہ جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں میڈیا کیا کرتا ہے وہاں میڈیا ان کے خلاف کیوں نہیں لکھتا وجہ یہ کہ یہودیوں کے پیچھے سائیں زندہ ہیں اور مسلمانوں کا کہہ دوں نبی لا وارث ہو گیا ہے ان کے وارث زندہ ہیں وہ بدلہ لینا جانتے ہیں اور مسلمانوں کا نبی لا وارث ہو گیا اس کے ماننے والے بدلہ لینا جانتے نہیں اور اگر کوئی بدلہ لیتا ہے تو اس کو مسلمان ہی اس کی مدمت کر رہے ہوتے ہیں مسلمان ہی اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں ان آج دشمن ہمارے گھر میں پہنچ چکا اپنے گھر میں آزادی محسوس کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا منو ہاں اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے اگل بغل میں کے کافر ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو وی کم گلزا وہ تمہاری طرف سے سختی محسوس کریں اب ہماری طرف سے وہ نرمی کے پیغام لیتے ہیں سختی محسوس نہیں کرتے ورنہ ایسی کبھی کسی کو جرت ہو نہیں سکتی تھی اور اسلام اسلام مسلمانوں نے کمزور ہو کر پوری دنیا کا نقصان کیا ہے جب مسلمانوں کی خلافت اسلامیہ زندہ ہوتی تھی کافروں کو بھی امن ملا کرتا تھا اور مسلمان کمزور ہو گئے اب نہ مسلمان امن کے ساتھ ہیں نہ کافر امن کے ساتھ یہ جرتیں اس وقت ہوتی ہیں جب سائیں مر جائیں تو میرے عزیز بھائیوں اپنے آپ کو تیار کرو اللہ فرماتے ہیں اب وہ آپ سے نہیں ڈرتے نا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کی توہین کرتے ہیں آپ سے نہیں ڈرتے اللہ فرماتے ہیں وہ آئے تم کو تم گھر میں تیاری کرو تر ہبن ابھی ادب اللّہ وہ ڈریں گے آواز بلند کرو روڈ پر آؤ یہ آپ کے ایمان کی ایک بڑھاس ہے لیکن اصل اس کا جواب یہ نہیں ہے اصل جواب یہ ہے کہ جاؤ سارے اسی طرح بعض ہو کر کے جاؤ وہ میں جاؤ تربیت حاصل کرو میرے رب کا وعدہ ہے تم تربیت حاصل کرو گے تو وہ ڈریں گے یہودی کے خلاف وہ نہیں لکھتے اس لیے کہ ان کا ہر بچہ بچی تربیت یافتہ ہے اور تم سے وہ نہیں ڈرتے اس لیے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تربیت کرو گے تو وہ ڈریں گے اللہ تبارہ و بط ان ظالموں کو غارد کرے اللہ ان ظالموں کا بےڑا غرد کرے ربعد الجلال ان ظالموں پر لانچ فرمائے جن ظالموں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ السلام کی توہین کی جسارت کی ہے اور ربعید الجلال ہمیں بھی وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ان کو نکیل ڈالی جا سکے عملہ الب العلم